کہاں سے آیا ہوا تھا وہ تو مانمتی کا گنبا تھا کچھ نجد کے قبائل آئے ہوئے تھے کچھ یہودی خیبر سے آئے ہوئے تھے کچھ قریش اور ان کے ہواری گئے ہوئے تھے یہاں یہ کہ ایک امیر ایک امام کی قیادت میں دس ہزار کا لشکر آ رہا اور اس کا جو دبدبا اس کا جو روپ تھا تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب ان کی جو ذلت ہوگی جو خاری کا انہیں سامنا ہوگا جس طریقے سے کہ ان کی جو, جو بھی ان کا پندار تھا اپنی طاقت کا اور سطمت کا اور شوکت کا وہ ٹوٹے گا یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انہیں دے گا یوگ سمبھ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں یوگ سموا ہوں ادی کم تمہارے ہاتھوں وہ یقز ہم اور انہیں رسوا کرے گا انہیں ذلیل کرے گا وہ ینسر کم اور تمہاری مدد فرمائے گا ان کے خلاف وہ یشک سدور قوم موم اور ایک صاحب ایمان لوگوں کی جماعت کے دلوں کو اللہ تعالی تسلی اور سکون ادا فرمائے گا یہ تھے یا تو اس میں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو شریر ستایا گیا تھا اور جنہیں تکلیفیں پہنچائی گئی تھی اور یا ان سے مراد اب وہ ہے کہ جو اب بھی مکے کے اندر مسلمان تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ دبے ہوئے تھے ہجرت نہیں کر سکے کسی اپنی کوئی بوڑھا اتنا ہے سفر نہیں کر سکتا کسی کے پاس مال نہیں ہے کہ سفر کے لیے اس کے پاس کوئی سواری ہو وہ خاتون ہے جو مجبور بیٹھی کر سکتی تو اس مختلف اسباب سے مسلمان تھے اور جو کچھ وہاں وہ دیکھ رہے تھے انہیں جو مینٹل ٹارچر جو ہوتا رہا ہے مسلسل دس برس تک ہجرت کے بعد سے لے کر تو یہ گویا کہ ان کے دلوں میں جو بھی جو آگ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا ان کے جذبات کو سکون عطا فرمائے گا وہ یشک سدور قومی مبغیر قلوب ہب ان کے دلوں کے اندر جو جلن ہے اللہ اس کو دور کر دے گا اس لیے کہ وہ جلن ان کے مشرقین کے طرز عمل کی وجہ سے ان کے مظالم کی وجہ سے نہ معلوم یہ کہ اگر ان میں سے کوئی فرض کیجیے ان کے علم میں بھی ہو کہ وہ مسلمان ہے تو کس کس طرح سے تانے دیتے ہو کس کس طریقے سے جو ہے ذہنی اور نفسیاتی عذیت اور کوف پہنچاتے ہو اس کی وجہ سے جو بھی ان کے زخمی دل ہے تمہارے مسلمانوں تمہارے اس اقدام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے زخموں کے اوپر باہر رکھے گا مرہم کام ونسر کم علیہ صدور قومی کلو بہم وہ اللہ علا مل <شَاع> اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا جس کو چاہے گا جتنے لوگ ہوں گے ایمان لے آئیں گے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وہ اللہ علی اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اب پھر وہ آیت آ گئی ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے میں اب یہ چوتھی مرتبہ مضمون آ رہا ہے سب سے پہلے پہلے سبق میں آیا تھا نظین صدق ومن القاظین <الْكَازِبِينَ> کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا جبکہ ہماری سنت مستقلہ سنت سابقہ ہمارا مستقل یہ معاملہ رہا ہے کہ ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم واضح کر دیتے ہیں کہ کون واقع سچے ہیں نام ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعے یہ ایمان بن رہے پھر یہ مضمون آیا سورہ بکرسی جنگ و لمبا یاد نکو مسل الخلا یقین پھر یہی مضمون سورہ عالم نام میں آ چکا ہے اب آخری مرتبہ یہی انداز ہم ہر کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے چھوٹ جاؤ گے ولمباح النزیم کم ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے یعنی اگرچہ جہاد کے بہت سے مراحل گزر چکے ہیں لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فرض کیجیے کہ سلاح ادیبیہ کے بعد ایمان لائے جو لوگ سلاح ادیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سامنے ابھی ایسا امتحانی مرحلہ نہ آیا پہلی مرتبہ وہ اس مرحلے سے انہیں صاحب کا پیش آ رہا ہوں وہ حاجرین المراحیل سے گزر چکے جو سابق الح ہیں مدینہ کے انصار میں سے وہ بھی پے بے بہت, بہت, بہت سے امتحانات سے گزر چکے لیکن اب جو مرحلہ آیا تھا اور ایک بڑی تعداد میں جو اہل ایمان داخل ہوئے ہیں اس کا اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیٹھ کے رضوان میں چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ ہیں اور دو برس بعد فتح مکہ کے لیے ہدو تشیم لے جا رہے تو دس صحابہ ہیں تو اب ان میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ایسے کسی امتحان سے بھی گزرے ہی نہیں ہم حسب تو منتوط رکھوں یہاں پہ گویا کہ اگر چلفاظ عام ہے لیکن روئے سکون ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو ابھی کسی ایسی آزمائش سے سابقہ پیش نہیں آیا تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ الرزین جاہدو ان ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے ولند اندون اللہ ولا رسولین بلیجا اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دل دوست نہیں بناتے ولیجا کے لفظ یہاں سمجھ لیجیے ولیجا یعنی جو یہ آتا ہے کسی شے کے اندر داخل ہونے کے لیے یا عالم ما یل جو فی الارض وہ ما یقل و اب جو بارش کا جو قطرہ گرتا ہے زمین پر وہ زمین میں جذب ہوتا ہے داخل ہوتا ہے اور اولجا یوں جو کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا یوں جل فی نہارے یو نے جل نہ لین یہاں یہ آیا ملیجا فعیل کے ودن پر صفت مشبہ یعنی جو گھسا ہوا ہو اندر تو آپ کا اتنا دلی دوست ہے کہ وہ آپ کا ہمراز ہے وہ آپ میں گھسا ہوا ہے آپ اس میں گھسے ہوئے ہیں آپ کا کوئی،, کوئی معاملہ جو ہے اس سے پوشیدہ نہیں اس کا کوئی معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں تو بہت ہی گہرا دلی تعلق اور دلی لگاؤ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے ملیج تو اللہ تعالی جو ہے دیکھ لینا چاہتا ہے کہ تمہاری دلی محبت کا رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ نہ رہ گیا یہ ملیج ہونے کا تعلق اگر اس سے باہر بھی ہے تو گویا کہ یہ ایمان کی نفی یہ ایمان کے منافی ہوگا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان کا دلی محبت کا رشتہ اللہ سے اللہ کے رسول سے اور صرف اہل ایمان سے لیکن ویسے کوئی ہو یعنی حسن سلوک کرنا یہ معاملہ اور ہے یہ پورا مسئلہ بڑی تفصیل سے سورہ ممتحا میں آیا ہے چورہ ممتحہ میں بڑا حصہ جو ہے وہ تو حضرت حاطب ابن ابھی کا جو واقعہ ہو گیا تھا جو مدت کا نشست میں میں ارس کر چکا ہوں اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے اور اصولی طور پر یہ مضمون بھی وہاں بیان کر دیا گیا ہے جو کفار متحرب نہ ہو یا جو بھی حربی کافر ہیں ان کے حلیف نہ ہوں ان کے ساتھ کوئی مراسم کوئی تعلقات رکھ لینا یا ان کے ساتھ اس نے سلوک اس سے نہیں اللہ تعالیٰ روکتا لیکن جو متحرب ہو جو ایٹ یا یہ کہ جو ایڈوار ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کے مددگار ہیں ان کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق نے اگر قائم رکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی نفی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ابھی تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے اللہ و خبیروں میں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے ماں کامر المشرقین یامر مساجد اللہ اب یہ وہ بات آگے جو میں نے ارض کی تھی کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا تھا آخر یہ مسجد حرام کے بیت اللہ کے متولی ہیں اس کا انتظام کرتے ہیں اہتمام و انسرام محتم یہی ہے پھر یہ کہ بہرحال اس کی آباد رکھنے کا جو سلسلہ ہے انہی کے دم سے ہے تو انہیں ایک حیثیت حاصل ہے ماں کادر المشرقین یامرساجد اللہ شاہدین اعلی انف بالکل مشرقوں کو تو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور انسرام کریں اور وہاں پر وہ آباد رہے اپنے اوپر کفر کا اعلان اور اعتراف کرتے ہوئے ایک شخص اسلام لے آتا ہے چلیے اس کے دل میں چھپا ہوا کفر ہے اس کی بات اور ہو جائے گی کلم کھلا کافر ہو کلم کھلا مشرک ہو اور وہ اللہ کی مسجد کا متولی بن کر بیٹھ گیا ہو تو یہ تو در حقیقت اس کے حقدار ہے ہی نہیں یہ تو غاسب ہے اس اعتبار سے تم نے جو سمجھا کہ کیونکہ متولی ہے لہذا ان کا کوئی لحاظ کیا جانا چاہیے یہ تمہارا غلط خیال ہے محتاج مشرقین شاہدین الف سے بالکل اللہ کا حب اتنا احمد یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے یہ اعمال کون سے یعنی جس کا آگے بھی ذکر آئے گا شکایت الحاط جو عمارت المسجد الحرام یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں کے یہ دودھ کی سبیلے لگا دیتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں کی کا کام ہے. مسجد حرام کا جو بھی اہتمام ہے یہ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں بڑا کام ہے جو ہو رہا ہے لیکن یہ کام اللہ کی میزان میں کوئی مدد نہیں رکھتا اصل جو اللہ کی میزان میں جن چیزوں کا مدد ہے وہ آگے آ رہا ہے یہ عمل ان کے ضائع ہو گئے جب یہ کفر پر ہے شرک پر ہے جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے تو یہ سارے عمال جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا گزشتہ نشست میں روایتی نیکیاں مذہب کا اور دیکھی کا ایک روایتی تصور ہوتا ہے اور اپنی ان نیکیوں پر انسان دھوکہ کھاتا رہتا ہے کہ بہرحال میرے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے لیکن میں یہ کام بھی تو کر رہا ہوں یہ کام بھی تو کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام بھی تو ہے ہمارے ایک منتخب نصاب کا جو درس نمبر دو ہے آئے کل پھر اس میں تفسیر کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ روایتی تصور جو ہے نیکی کا اس سے ذہنوں کو صاف کر لینا چاہیے جو اصل ویلیوز ہے دین کی اور جو قرآن نے دی ہے ان کو اسی طریقے پر ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ضروری ہے تب تو وہ نیکی نیکی ہے لیکن یہ کہ چاہے کتنی ہی بڑی نیکی مظاہر نظر آ رہی ہو اگر اس سے ہٹا کر علیحدہ کر دی گئی ہے تو پھر نیکی نہیں ہے وہ لائقہ ہمیں تو معلوم وہ پھر اور یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے اناج اللہ اصل میں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور انسلام کرنا یہ تو کام ہے ان کا جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے نماز قائم کی ہو زکوط ادا کی ہو اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتا ہو یہ خاص وصف لایا گیا اس کانٹیکٹ میں جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا نہ ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو وہ احق حق کون تک اگر تم کوڈ ہو تو, تو تمہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر اس وصف کو زیادہ نمایاں کیا گیا وہ لمبشائی ڈل اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوفزدہ نہ ہو پاسا الا یقین یقون محتدین یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں توقع ہے محتدین یہاں پر آئے گا راہیاب ہو جانے والے منزل مراد کو پہنچ جانے والے ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے امید ہے کہ وہ اپنی اصل منزل مقصود کو پالے اب وہ الفاظ آ گئے جو میں نے ابھی عرض کیے تھے روایتی نے کیا اجالتم شکایت الحاط و عمارت المسجد الحرام کم الامن بلّاہ تمہاری یہ ویلیوز کیا ہیں؟ تم نے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تول دیا ہے کس چیز کو کس چیز کے برابر قرار دے دیا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بندوبست کرنا اس کا انتظام کرنا اس کو آباد رکھنا تم نے اسے برابر ٹھہرا دیا اس کے کہ جو ایمان ایماندایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور جس نے جہاد کیا ہو اللہ کے راستے یہ ہے تمہارا سینس آف ویلیوز یہ سینس آف پروپورشن تمہارا یہ ہے کہ تم کس چیز کو کس چیز کے مقابل لا رہے ہو لاست عند اللہ دیکھو اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں یہ <حور> <künkü> دونوں قسم کے لوگ جو ہے یہ ایک درجے میں نہیں ہیں اللہ اللہ دل قوم ظالمی اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں فرماتا اللہ اچھے یہاں کون ہے ظالم ان میں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں تو وہ لوگ کہ جن کا کردار اوپر بیان ہوا اور ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جو پروپورشن کا جو ویلیوز کا سینس ہے اسے بگاڑ دیا ہے اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں اسے وضو شے فی غیر محلے کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا یہی اصل میں ظلم ہے تو گویا کہ انہوں نے نیکی کے اس تصور میں ظلم کیا ہے انہوں نے اصل تصور سے اس کو ہٹا کر اور ایک بڑی چھوٹی سی چیز کو ایک بہت بڑی شے کے مدے مقابل بنا دیا ہے اللہ دین عامن حاجر جہادی سب اللہ بے امبان کوحب الفاظ وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے وہ بہت اعظم ہے بہت بلند و بالا ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بلا احب الفائض اور حقیقت میں تو کامیاب ہونے والے صرف وہی یو بشرحم رب رحمت عبد ہو ان میں جنات الفیحہ نعیم المقیم انہیں بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار اپنی رحمت کی رحمت کی اپنے پاس سے اللہ کے خاص خزانہ رحمت سے ان پر رحمت ہوگی وردوان اور اپنی رضا بچنگ ناط اور ان باغات کی بشارت دیتا ہے کہ جن میں نعمتیں ہوں گی قائم رہنے والی دائم اور قائم خالدین بدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش انعظیم یقین اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا عجر بہت بڑا ثواب بہت بڑا بدلہ یا اب یہ آخری بات آ یعنی مہاجرین میں سے بھی اگر کسی کے دل میں یہ خیال آگیا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرت حاطف اتنے ابھی بلتا کا واقعہ نہ سامنے آ ہوتا تو یہ الفاظ کہنے کی بھی مجھے ضرورت نہ ہوتی نہ صرف یہ کہ مہاجر ہیں صحابی ہیں بلکہ بدری اور ان سے بھی اتنی بڑی خطا کا صدور ہو گیا تو معلوم ہوا کہ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کے اندر جو حالات جس طور سے ہوتے ہیں اسی ایک بار سے سمجھنا چاہیے بڑے سے بڑے انسان سے معصوم اسی کو کہا جاتا ہے معصوم صرف نبی ہے اور معصوم ہے وہ انسان کہ جس سے کسی خطا کا صدور ممکن نہیں فوری طور پر اگر کہیں دل میں کوئی خیال پیدا ہو بھی جائے کسی وقت کسی مسلحت کے تحت تو فوری طور پر ٹوک دیا جائے گا دیا جائے گا. اس فعل کا صدور جو ہے وہ نبی سے نہیں ہوگا لیکن غیر نبی کے لیے یہ ضمانت جو ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہے خطا ہو سکتی ہے حضرت حاطف سے ہو سکتی ہے بدری صحابی سے ہو سکتی ہے تو اور تو کس نے بھی ہو سکتی ہے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض جو کو اپنے خاندان والوں کی طرف سے اس لیے کہ یوں سمجھیے نا کہ وہ گویا کہ ایک حیثیت سے یارغبالی تھے وہاں جیسے کہ مجھے تاریخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمایوں کو مجبور کر دیا تھا بھاگنے پر شاہ سوری نے ہندوستان سے جب وہ بھاگ رہا تھا راہ فرار میں تھا تو عمر امرکوٹ کے مقام پر اکبر کی ولادت ہوئی ہے اکبر کو چھوڑ کر جانے پہ وہ مجبور ہوا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس کامران غالباً نام تھا اس کا جو کابل کا اس وقت جو ہے گورنر تھا اور خود چلا گیا ایران اب جب وہ کئی سال کے بعد واپس آیا ہے وہاں سے فوج لے کر تہماس کی اور اس کا پھر جو مقابلہ ہوا پھر اس نے فتح حاصل کر لی اب وہ جو کابل کا اس کا اپنا بھائی حکمران تھا وہ مالی تھا اسے دیر کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا ہومایوں نے تو اس بھائی نے کیا کیا اس کے بیٹے کو ہمایوں کے بیٹے یعنی اکبر کو فصیل پر بٹھا دیا چلاؤ بولی چلاؤ گولے گولہ باری ہوتی تھی تو سب سے پہلے تمہارا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوگا بالکل یہی بات سمجھ لیجئے کہ صورت ہوئی کہ جو قریش کے جو بھی جن کے پاس گویا کہ مسلمانوں کے اہل ویال گویا کہ ایک طرح سے یعغمالی تھے اب اگر کوئی موقع ایسا پیش آ جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہو کہ اب ہماری کوئی پیش نہیں جا رہی ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا تو سب سے پہلے غصہ کو اتاریں گے تو انہیں جرغمالیوں پر جو مسلمانوں کے اہل ویال مکے میں موجود ہیں ان کے قبضے میں ہیں ان کے اختیار میں ہے اس کی بنا پر دنوں میں کوئی اس قسم کا خیال پیدا ہو جانا اور اس کی وجہ سے بربنائے طبعی بشری کوئی زوفِ ایمان وقتی طور پر آرزی طور پر لاحظ ہو جانا یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر جو پسمندر ہے واقعہ اس کو سامنے رکھا جائے۔ اب اس کو دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباكم و اخوانكم اولیاء استحقوا الکفر عالمین اہل ایمان تم اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو اپنا ولی اپنا اس پنا اپنا دوست اپنا ہمدرد نہ سمجھو اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو محبوب رکھا ہے اگر وہ کفر کی حیثیت سے رہے تو اب کوئی رشتے کا تمہیں خیال نہیں ہونا چاہیے یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اب ختم ہو گئے ایمان نے تمہارے اور ان کے رشتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے ایمان کی تلوار نے پتہ کر دیا وہ میں یتبل ہوں بن من کو اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ یہ رشتہ ولایت اور رشتہ محبت برقرار رکھے گا اغلائے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ سالم ہیں اس کے بعد وہ آیت آ اس آیت کا تو بار بار حوالہ ہمارے منتخب نصاب کے درس کے دوران ہوا ہے بلکہ جو ہمارا چوتھا حصہ تھا اس منتخب نصاب کا حصہ چاروں اس میں پہلے یہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے یہ آیت تھی اس مرتبہ ہم نے اسے شامل کر لیا تھا ایک دوسرے درس نے یہ آیت بڑی ہے عمل اعتبار سے اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے بارہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے یہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ترازو تھما دی ہے اپنے ایمان کو تول لو خود کتنے پانی میں ہو خود اندازہ کر اور یہ ظاہر بات ہے کہ کسی اور کو تولنے کے لیے ترازو نہیں اپنے آپ کو تولنے کے لیے سیلف اسسمنٹ کے لیے ہر شخص اپنے باطن میں یہ ترازو نسل کر لے اور جو کبھی محبتیں ہوتی ہیں انہیں یہاں آٹھ محبتوں میں گنوا دیا گیا طبی محبتیں دو طرح کی ہیں یا تو رشتے داری کی محبت ہے رشتے داری میں باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے بیوی ہے یا بیوی کے لیے شوہر ہے اور پھر رشتے دار ہے پھر اس کے بعد مال ہے مال کی تین شکلیں ہیں یا تو یہ کہ نقد ہے نقدی جمع کی ہوئی ہے یا یہ کہ کاروبار ہے پروفیشن ہے آج کل وہ پروفیشن بھی کاروبار کی ایک شکل ہے اور اسے بڑی محنت سے سال سال محنت کر کے کوئی پروفیشنل حیثیت حاصل کی ہے یا کاروبار جمایا ہے کوئی ساتھ کہیں پر بنی ہے اور یا پھر یہ کہ جائیداد ہے مکان ہے حویلیاں ہیں کوٹیاں ہیں ان آٹھوں چیزوں کو ایک پلڑے میں ڈالو اور تین محبتوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اللہ کے راحت جہاد کی محبت آٹھ محبت ایک طرف تین ہی دل. پھر دیکھو کون سا بھاری ہے اگر تو ان تین محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو تہنیت ہے مبارک باد ہے پھر تم مومن ہو اور سچے مومن ہو جیسے کہ سورج امفال میں ہم نے دیکھا ابتداء میں بھی اختتام پر بھی الا ایک احمل حق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے حقیقی مو اور اگر آٹھ محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر جاؤ میرا انتظار کرو بلکہ صحیح معنی میں ہوگا دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے آخر کار فیصلہ کو اللہ نے سنا ہی دینا ہے حق کو باتی باطن... حق کو غالب ہونا ہی ہے اور باطل کو تندگو ہونا ہی ہے لیکن تم بیٹھے رہو وہاں انتظار کرو اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے علامہ اقبال نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے اس کو جمع کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند رشتہ و پیبند میں پانچ رشتے مال و دولت دنیا میں مال کی تین قسمیں متان گمال اب شاید کو پڑھ لیجئے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کا نماؤ کم ابناؤ کم و اخبان و ازواج وہ اشیرت و کم وہ وال طرف تو موہا و تجارت التر شونا و وہ مساکل و ترغونہ کم من اللہ و رسول و جہادل تھی سبھی نے فتر سوحقہ اللہ عمری و اللہ <الفاسدن> اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اے مسلمانوں اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور یا تمہارے رشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے مشقت سے کما کر یا اور وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندا نہ ہو جائے بازار جو ہے وہ گر نہ جائے وہ مساج یوں تردو نہ اور وہ بلڈنگیں وہ مسکن وہ مکان وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں خوب انہیں بڑے ارمانوں کے ساتھ بنایا ہے اور سجایا ہے اور فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں احبائی کو زیادہ محبوب ہے تمہارے نزدیک من اللہ ہے اللہ سے وہ رسول ہی اور اس کے رسول سے و جہاد کی تبھی نہیں اور اس کی راہ میں جہاد سے فتح تو کو انتظار کرو دیکھو غیب سے کیا ضرور میں آتا ہے منتظر بات تھکا یاتی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے یعنی اپنا فیصلہ ظاہر کر سکے وہ اللہ اللہ یا بال اور یہ فیصلہ تو اسی وقت بیان کیا جا رہا ہے اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی سنت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پریڑے اس طرح بنا لیے ہو جن کی ویلیوز یہ ہو ان کو اللہ کانا ہدایت نہیں دیتا یہ اس کا آبادی اور اٹل قانون ہے بارک اللہ لی و لکم فرقرآن عظیم و نفاانی ویا کم بلآیات